لاہک اللہ بسم اللہ رحمانحیم اللہ مسئل علامہ محمد و محمد و جل فرج ہم ہم سب کو عموماً یہ لگتا ہے کہ ہم ہماری سوچ بالکل آزاد ہے ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں وہ ہمارا اپنا خالص نقطہ نظر ہے بالکل اور انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ خود کو آزادی سمجھنا چاہتا ہے جی ہاں لیکن Uh, ذرا ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ہم نے پیدائش سے ہی ایک ایسی اینک مین رکھی ہے جس کے شیشے کسی اور نے تراشے ہیں ان کا رنگ ان کا زاویہ سب کچھ بنانے والے کی اپنی مرضی کا ہے یعنی ہم دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اس اینک کے شیشے سے دیکھ رہے ہیں بالکل اب ظاہر ہے اس اینک کے بعد دنیا بالکل ویسی ہی نظر آئے گی جیسا وہ اینک بنانے والا چاہتا ہے ہم سمجھیں گے کہ ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں जबकि दरअसल मतलब हम सिर्फ एक दिखाई गई हकीकत देख रहे होते हैं ये बहुत ही गहरी बात है और हकीक़त भी यही है कि हमारा अपना मुशाहिदा हमारी अपनी सोच इस पोशीदा एनक की मोहताज होकर रह जाती है हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे सोचने का फ्रेमवर्क ही हमारा अपना है ही नहीं اور آج کے اس تفصیلی فکری جائزے کا آغاز ہم اسی نقطے سے کر رہے ہیں ہم یعنی معلومات کے اس وسیع سمندر میں سے وہ خالص اور اہم ترین نکات نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری سوچ کی سمت متعین کرتے ہیں جی اور آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ سید جہازیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے ماخوذ ہے صحیح جس کا عنوان ہے غیر فطری سماجیات اور ثقلینی معاشرت کی فطرت آم, اس گفتگو کا بنیادی مقصد جدید مغربی عمرانیات اور اسلامی تصور معاشرت جس کی بنیاد فطرت پر ہے اس کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے اور یہ کھوج لگانا ہے کہ حقیقی تہذیبی خود مختاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے بالکل لیکن گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہم جو بھی نظریات پیش کر رہے ہیں وہ خالص لطن فراہم کردہ تحریر پر مبنی ہے ہمارا مقصد کسی مخصوص نظریے کی ترویج نہیں بلکہ ان خیالات کو غیر جانبداری کے ساتھ ایک منطقی ربط کے ساتھ سمجھنا ہے یہ ایک اہم وضاحت ہے تو اگر ہم مضمون کے پہلے حصے کی طرف آئیں تو تحریر کے مطابق انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف سیاسی خود مختاری یا جغرافیائی آزادی کبھی بھی کافی نہیں ہوتی اچھا تو پھر اصل آزادی کیا ہے دیکھیں جب کوئی غالب طاقت کسی قوم پر قبضہ کرتی ہے تو وہ بتدریج اس کی زبان اقدار اور علم کو بدل دیتی ہے مغلوب قوم دنیا کو اسی غالب تہذیب کے زاویے سے دیکھنے لگتی ہے اور یہیں سے تہذیبی اور علمی خودی کا بحران جنم لیتا ہے اچھا ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں ہم اسمارٹ فون کی مثال لے سکتے ہیں فرض کریں کہ فون کا ہارڈ ویئر ہمارا اپنا ہے ہم نے خریدا ہے وہ ہمارا جغرافیہ ہو گیا لیکن اس کے اندر چلنے والا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کسی اور کا زبردست مثال ہے यानि वो हार्डवेयर तो आपका अपना है लेकिन जो दिमाग इसे चला रहा है वो कोई और है जी तो क्या हम वाकई इस मशीन के मालिक हैं हमारा सारा डेटा हमारी प्राइवेसी तो वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर किसी और तहजीब का बना हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है और किसी भी माशरे को सबसे पहले यही सवाल दरपेश होता है कि उसकी दुनिया बेनी यानी उसके वर्ल्ड व्यू की असल बुनियाद क्या होनी चाहिए اگر ہمارا سوفٹوئر ہی ہمارا اپنا نہیں تو پھر ہم آزاد کیسے ہوئے؟ ایک منٹ تو اگر ہمارا یہ سوفٹوئر ہمارا اپنا نہیں ہے تو پھر جدید مغربی عمرانیات کی بنیاد کیا ہے؟ مطلب یہ بنی کیسے اور اسلامی تصور سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں مغربی نظریات کسی خلا میں نہیں بنے یہ سنتی انقلاب، مذہبی اختدار کے زوال اور انفرادیت یعنی انڈیویجولزم کے ابھار کی پیداوار ہیں انفرادیت؟ یعنی انسان کو معاشرے اور خاندان سے کاٹ کر صرف ایک اکیلے فرد کے طور پر دیکھا گیا؟ بالکل ان میں انسان کو محض ایک خود خودمختیار فرد بانا گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سماج محض معاشی قوتوں اور طبقاتی مفادات کا نتیجہ ہے ان کے نزدیک ہر چیز کی بنیاد مادیت اور معیشت ہے اچھا تو جب ان مخصوص حالات میں بنے نظریات کو ہم اپنے یعنی غیر مغربی معاشروں پر نافذ کرتے ہیں تو یقیناً ایک فکری عدم توازن پیدا ہوتا ہوگا. جی ہاں ایک شدید رگڑ پیدا ہوتی ہے کیونکہ اسلامی فکر میں انسان محض ایک حیاتیاتی یا معاشی مشین نہیں ہے وہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہے ارے واہ خلیفہ ہونے کا تصور تو بالکل ہی مختلف سمت میں لے جاتا ہے جی بالکل اور اسی تصور کو تحریر میں فطرت کہا گیا ہے یعنی انسان کے اندر حق عدل اور خیر کی طرف مائل ہونے کی ایک پیدائشی ساخت موجود ہے وہ اندر سے سچ اور جھوٹ کو پہچانتا ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے ان کا انسان کو دیکھنے کا زاویہ ہی بالکل مختلف ہے اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب میں علم کے حصول کا معیار صرف تجربہ اور مشاہدہ ہے جو چیز لیبورٹری میں ثابت ہو وہ سچ ہے اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں یعنی اسلامی فکر میں مشاہدے کے ساتھ ساتھ وہی بھی علم کا ایک بنیادی سرچشمہ ہے کیونکہ انسانی اقل اور مشاہدہ محدود ہو سکتے ہیں یہ تو ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے کیا ان دونوں فکری نظاموں میں کوئی چیز مشترک بھی ہے مطلب کیا سب کچھ ہی ایک دوسرے کے الٹ ہے نہیں نہیں تمام تصورات متصادم نہیں ہیں مطلب مغربی عمرانیات کے بہت سے تصورات ایسے ہیں جن میں بڑی حد تک اسلامی فکر سے ہم پائی جاتی ہے مثال کے طور پر تھوڑا سا اسے واضح کریں مثال کے طور پر سماجی انصاف کا تصور جدید عمرانیات میں ظلم کے خلاف مزاحمت کا تجزیہ اور طاقت کے ڈھانچوں پر جو تنقید ہوتی ہے وہ دونوں میں مشترک ہے یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یعنی جدید عمرانیاتی تنقید اور صدیوں پرانی الہی تعلیمات استحصالی طاقتوں کے خلاف ایک ہی صفحے پر نظر آتی ہیں بالکل قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی ظلم استحصال اور طبقاتی غرور کی انتہائی شدید مذمت کی گئی ہے اور ام, کمزوروں کے حقوق کے تحفظ پر بے پنا زور دیا گیا ہے زبردست یعنی جب وہ ماہرین عمرانیات بولتے ہیں تو دراصل وہ اپنی فطرت کی ہی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں جی بالکل غیر حرادی طور پر وہ اسی فطرت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن ا, اگر اسلامی نظریات اور فطرت کا تصور اتنا ہی جامع ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے یہ نظریات ہمارے موجودہ معاشرے کے مسائل خود بخود حل کیوں نہیں کر دیتے یہ ایک بہت اہم اور تلخ حقیقت ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ صرف بہترین نظریات کا ہونا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے پیچھے کوئی سیاسی طاقت اور ادارے موجود نہ ہوں اچھا مطلب صرف کتابوں میں اچھا نظریہ ہونا معاشرہ نہیں بدلتا بالکل نہیں اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اسلامی فکر میں سیاست محض اقتدار کا کوئی گندا کھیل نہیں ہے تو پھر سیاست کیا ہے یہ ایک دینی اور اخلاقی امانت ہے اگر سیاسی ڈھانچہ عدل پر مبنی نہ ہو تو بہترین نظریات بھی زمین پر نافذ نہیں ہو سکتے وہ بس تقریروں تک محدود رہتے ہیں صحیح یعنی سیاست وہ انجن ہے جو نظریے کی گاڑی کو چلاتا ہے جی اور اسی لیے اسلامی روایت میں سقلین کا انتہائی جامع تصور پیش کیا گیا ہے سقلین. جی. اس کو تھوڑا عام فہم انداز میں بتائیے ام, اس سے کیا مراد ہے سقلین سے مراد قرآن مجید اور اہل بیت علّم و السلام کی رہنمائی ہے ایک طرف مکمل الہی قانون ہے اور دوسری طرف اس پر عمل کرنے والا کامل نمونہ زبردست یعنی ایک نظریہ ہے اور ایک اس کی عملی تصویر جی ہاں یہ دونوں مل کر ایک ایسا فکری اور اخلاقی معیار فراہم کرتے ہیں جس پر ہم اپنا انفرادی اجتماعی اور سیاسی نظام استوار کر سکتے ہیں علم اخلاق معیشت اور سیاست کو آپس میں جوڑے بغیر متوازن معاشرہ نہیں بن سکتا تو آم, اس سب کا اصل مطلب کیا ہے مطلب اگر سیاسی طاقت اتنی ہی اہم ہے تو سکلینی تہذیب کو نافذ کرنے کے لیے وہ قیادت کیسی ہونی چاہیے جو اس نظام کو چلائے مضمون کے مطابق کسی بھی سکلینی تہذیب کے نفاذ کے لیے سب سے پہلے سیاسی اور قیادی شعبے کی اصلاح شرط اول ہے ظاہر ہے کیونکہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے اگر قیادتی خراب ہو تو باقی چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی بالکل درست حکمرانی وہ مقام ہے جہاں سے قانون بنتا ہے اور تعلیم کا نصاب طے ہوتا ہے فاسد قیادت معاشرے کے دیگر تمام شعبوں کی اصلاح کو ناممکن بنا دیتی ہے اور اسی لیے لیڈرشپ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے جی اور اسی مسئلے کے نظریاتی حل کے طور پر امامت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے امامت یعنی قیادت ہر کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے جی ہاں قیادت ایسے افراد کے پاس ہونی چاہیے جو علم عدالت اور تقوا میں معاشرے میں کامل ہوں جن کے پاس حق اور باطل کو پہچاننے کی الہی بصیرت ہو مطلب قیادت محض انتظامی امور چلانے کا نام نہیں بلکہ ایک الہی امانت ہے ایک منٹ ام... یہ سن کر تو ذہن میں آتا ہے کہ آج کی عملی دنیا میں خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں اس انتہائی مثالی نظریے کو زمین پر کیسے اتارا جائے یہ تو بہت آئیڈیل لگ رہا ہے اس سے یقیناً ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور تحلیر نے اس کا بغور جائزہ لیا ہے یہ مثالی نظام کیسے قائم کیا جائے کیا جمہوری راستے سے یا انقلابی راستے سے ہاں کیونکہ تیسری دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نو آبادیاتی دور یعنی کلونیل دور کے غیرے نفسیاتی اثرات آج بھی موجود ہیں ہم ظاہری طور پر تو آزاد ہیں لیکن م, نظام وہی پرانا ہے اور یہی وہ المیہ ہے وہاں بظاہر جمہوریت تو ہوتی ہے الیکشن ہوتے ہیں اسمبلیاں ہوتی ہیں لیکن اصل طاقت چند اشرافیہ اداروں یا عالمی طاقتوں کے پاس ہوتی ہے یعنی بس عمارت پر نیا پینٹ ہو جاتا ہے بنیادیں وہی پرانی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے رسمی جمہوری عمل سے کوئی گہری فکری تبدیلی نہیں آتی بالکل نہیں اس کنٹرول جمہوریت میں محض چہرے بدلتے ہیں تہذیب نہیں بدلتی تو پھر دوسرا راستہ انقلابی تحریکوں کا نظر آتا ہے تو کیا انقلاب لایا جائے وہ تو نظام کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے انقلابی تحریکیں گہری تبدیلی لا تو سکتی ہیں لیکن Uh, مضمون یہاں ایک بہت بڑی وارننگ دیتا ہے کیسی وارننگ اگر کسی انقلاب کے پیچھے ایک مضبوط فکری اور اخلاقی بنیاد موجود نہ ہو اور وہ محض وقتی جذبات یا غصے پر مبنی ہو تو وہ بہت جلد ایک نئے ظالمانہ طاقت کے ڈھانچے میں بدل جاتا ہے تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے یعنی پرانے ظالموں کو ہٹا کر نئے ظالم آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو پھر ہم کیا کریں؟ مم... راستہ کیا ہے آخر؟ راستہ یہ ہے کہ معاشرے کی فکری بیداری اس کی اخلاقی تربیت اور سیاسی تنظیم آ, یہ تینوں محاز ایک ساتھ سر کیے جائیں یہ تینوں ایک ساتھ چلیں اچھا یعنی صرف سڑکوں پر نکلنے یا نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا شعور بیدار کرنا ہوگا بالکل جہاں معاشرہ فکری طور پر بیدار ہو وہاں جمہوریت بھی مؤثر ہو سکتی ہے کیونکہ عوام کو بے نہیں بنایا جا سکتا اور جہاں ظلم شدید ہو ظاہر ہے, وہاں انقلاب نہ گزیر ہو ہے صحیح یعنی حتمی مقصد راستے کا انتخاب نہیں ہے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ قیادت کا جو بھی نظام بنے وہ انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہو جی ہاں بالکل درست سمجھیں آپ زبردست تو اگر میں اس تمام تفصیلی اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹوں تو اس گہرے مطالعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ معلومات کے اس تیز رفتار سیلاب میں ہمیں رک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کن نظاموں کا حصہ ہیں بالکل ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کیا وہ سماجی معاشی یا سیاسی نظام ہماری فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں یا عام صرف مستار لی گئی ام, کسی اور کی پینائیوی اینک لگا کر چل رہے ہیں اور اسی لیے تہذیبی اور علمی خودمختاری کی طرف سفر شروع کرنا انتہائی ضروری ہے جی بالکل تو بس ہم گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک ایسا نیا اور ام, غور طلب سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر سب کو سوچنا چاہیے جی فرمائیے ذرا سوچیے اگر آج رات و رات ہمارے معاشرے کا موجودہ تعلیمی اور سیاسی نظام بالکل ختم ہو جائے تو کیا ہم واقعی فکری طور پر اتنے خود مختار ہیں کہ اپنی فطرت اور سکیلین کے اصولوں کے مطابق ایک نیا نظام بالکل صفر سے تعمیر کر سکیں یا ہم گھبرا کر دوبارہ کسی غیر فطری نظام کی ہی نقل کرنے لگیں گے کیونکہ ہم نے خود کچھ نیا بنانے کی صلاحیت ہی کھو دی ہے سیکھنے اور غور و فکر کا یہ سفر آگے بھی اسی طرح جاری رہے گا